والسلام على سيد أما بعد فأعوذ من بسم الله الرحمن رحمن والسلام قیا رسول الله. وعلى يا حبيب الله حبیب اللہ علی قیا نبی اللہ علی حب قیا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت الحؤمنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجئے یہ سلسلہ بالخصوص جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات معلمات ناظیمات اور مدنی چینل کی نازیرات کے لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں باطنی امراض اور ان کا علاج ریا کاری میں بہت تباہ کاری ایک حدیث پاک سنیے مزید اس کے تعلق سے کچھ پھر عرض کروں گا یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو پچاس ہمارے آقاد و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو انہیں ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا شہید عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے وہ تجھے کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں یعنی شہید کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا سکھایا قرآن کریم پڑھا وہ آئے گا تو اللہ تعلی اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ اور عزد اس سے دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا عرض کرے گا میں نے علم سیکھا سکھایا تیرے لیے قرآن کریم پڑھا اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے وہ تجھے کہہ لیا گیا پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اس عالم اور قاری کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے پھر ایک مالدار شخص لایا جائے گا جسے اللہ اعزل نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا اسے بھی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا اللہ تو بارہ کا ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے وہ کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا چنانچہ اس سخی کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ائی اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی دعا کرتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے مل رب لم یزل عز وجل کی رضا کے لیے غور کیجیے کہ وہ شہید جو ظلمن قتل کیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں مگر یہ ریاکار کار تھا اس کا مقصد لوگوں میں واہ کرانا تھا اسی نیت سے جہاد کیا اسلام کی خدمت کے لئے نہیں کیا تھا اس کے لیے جہنم کا حکم ہوا اور ذلت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا جہنم کی گہرائی کتنی ہے آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ جہنم کی گہرائی ہے اللہ کی پناہ جس نے خدمت دین کی علم کے ذریعے عزت اور مال کمانے کی نیت تھی اللہ کی پناہ اس کے لیے بھی جہنم کا حکم ہوگا اور جس نے واہ واہ کے لیے سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا اس کے لیے بھی جہنم کا حکم ہوگا مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں معلوم ہوا جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب مزید مفتی احمد یارخا نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ مرآت جو کہ مشکا شریف کی شرح ہے جلد سات صفہ ایک سو پر لکھتے ہیں یہاں ریا کار شہید عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا ریا کے حج حج و زکوۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے تو ریاکاری کاری کیا ہے یہ باطنی بیماری ہے ایک مرض ہے جسمانی مرض میں مبتیلاؤں تو بڑی تشویش ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور جب باطن بیمار ہو جائے ہم باطنی طور پر مریض ہو جائیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی مرض ہے یہ بھی کوئی بیماری ہے اور یہ ہمارے لیے ہلاکت خیز ہے تباہ کن ہے آخرت برباد کر سکتی ہے جنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی تو ریا کاری کا علم سیکھنا اس کا علاج سیکھنا یاد رکھیے فرض علوم میں سے تو ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کا علم سیکھنا چاہیے ریاکاری کاری کیا ہے نیکی کی دعوت میں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں اللہ اعض کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے تاکہ لوگوں سے مال بٹورے لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اسے نیک آدمی سمجھیں اسے عزت دیں آنر دیں یہ ریا کاری ہے اب کوئی پابندی سے نماز پڑھتا ہے کس لیے اس لیے کہ لوگ کہیں پکا نمازی ہے تو یہ پکا آ رہا کار ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے بڑے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے خوشی اور خزو کو ظاہر کرتا ہے چونکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے یہ آ رہا کار ہے ویسے اشراق، چاشت اوا بین تحجد پڑھنا نصیب نہیں لوگوں کی موجودگی میں اشراق کی ادائیگی ہو رہی ہے چاشت کی ادائیگی ہو رہی ہے لوگوں کی موجودگی میں اوابین پڑی جا رہی ہے تحجد پڑی جا رہی ہے کس لیے تاکہ لوگ یہ تسلیم کریں کہ یہ نفلیں پڑھنے والا ہے یہ تو بہت پکا نمازی ہے تو نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے. یہ ہے اب لوگوں کے لیے تحجد گزاری نفل روزوں کا عادی ہے. لوگوں کے سامنے اس نیت سے کوئی تعارف کرائے کہ یہ تحجد گزار ہیں نفل روزوں کے عادی ہیں اور ایسا نہ ہو تو یہ اس نیت کے ساتھ مسکرائے سر جکائے تاکہ میری نیکوکاری کا تاثر قائم رہے تو یاد رکھیے امیر علیہ سنت نے ریا کاری کی جو اسی مثالیں لکھی ہیں اس میں سے میں چیدہ چیدہ عرض کر رہا ہوں تو یہ بھی ریاکار اسی طرح اجتماع میں بیان کی خواہش ہے اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اور جامعت المدینہ کی طالبات کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے اور صلاحیت جس میں ہو اس کو تلاوت بھی کرنی چاہیے ناچھری بھی پڑھنی چاہیے بیان بھی کرنا چاہیے ذکر و دعا کی سعادت بھی حاصل کرنی چاہیے آواز کے پردے کے ساتھ ساتھ غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے سلاط الاسلام بھی پڑھنا چاہیے اور تربیت یہ کی جاتی ہے مدنی مرکز کی طرف سے کہ اسلامی بہنیں جب نعت پڑھیں تو مل کر جب پڑھیں گی تو دوسروں تک آواز باہر جائے گی اور مائک استعمال پر تو پابندی اسلامی بہنوں کے کسی بھی اجتماع پر سلاد و اسلام پڑھیں تو اس میں بھی آواز دھیمی ہو مبلغہ بیان کرے تو اس میں بھی آواز اتنی ہو کہ پڑوس میں نہ جائے باہر نہ جائے غیر مردوں تک نہ جائے اب کوئی اسلامی بہن یا کوئی جامعت المدینہ کی طالبہ یا معلما یا نازیم باجی اس لیے اجتماع میں بیان کریں کہ تاکہ لوگ بیان کی تعریف کریں اسلامی بہنیں کہیں تو بہت اچھی مولگاہ ہیں تو یہ مولگاہ کیا ہیں یہ رہا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ پابندی سے فکر مدینہ اسلامی بہنوں کے ہیں تریسٹھ مدنی نعمات اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی نعمات نیک بننے کا نسخہ ہے طالبات کے تراسی ہیں ایٹی تھری جامع المدینہ کی طالبات کے اب اس کی جو خانہ پر، خانے پر کیے جاتے ہیں اب میں اتنے مدنی انعامات کی عاملہ ہوں مقصود کیا ہے کہ واہ تعریف ہو جائے مثال دی جائے کہ یہ طالبات و مدنی انعامات کی بڑی پکی عاملہ ہے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے یہ خواہش ہے اس وجہ سے اظہار کیا جا رہا ہے ریا کاری کی ایک مثال بیان ہوئی مدنی آٹھ مدنی کام ہوتے ہیں اسلامی بہنوں میں اور جامعت المدینہ کی طالبات کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے سعادت کی بات ہے ابھی سے رگو پہ میں مدنی کام آ جائے گا انشاءاللہ اللہ پھر جوانی میں بھی اور جب تک اللہ زندگی دے مدنی کام کریں تو خدمت دین اس لیے تاکہ پتا چلے کہ یہ بہت دین کی خدمت کرتی مدنی کاموں کے لیے وقت دینا نیت کیا ہے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ تو بہت قربانی دیتی یہ تو مدنی کامیں بہت متحرک ہے یہ ریا کاری ہے اجتماع میں جا کر اس غرض سے تلاوت کی کہ کچھ نظرانہ مل جائے گا یہی نیت ہے سواب کی نیت نہیں ہے رب کی رضا کی نیت نہیں ہے نوٹ ملیں گے یا سوٹ پیس مل جائے گا یا واہ واہ ہوگی واہ وا, کیسی تلاوت کی یہ ریا کاری کی مثال ہے ناز شریف میں بھی یہی مثال سمجھیں یا یہ نیت ہے کہ میں کہیں اجتماع میں جاؤں گی تو مجھے بعد میں کھانا ملے گا یہ بھی ریا کی مثال ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا ریا کی تعریف جو امیر السنت دعوت برکات ملا عالیہ نے نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 66 پر لکھی اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا تلاوت کرنا عبادت ناشری پڑھنا عبادت بیان کرنا عبادت ذکر و اسکار کرنا عبادت سلاد و سلام اجتماع میں پڑھنے کا موقع ملے عبادت مگر ارادہ تو تعریف کا ہے ارادہ تو کھانے کا ہے ارادہ تو نظرانوں کا ہے تو اب یہ ریا کاری ہے ثواب نہیں چھٹ پیس ملے گا کوئی لفافہ پیش کر دیا جائے گا داد دی جائے گی تلفظ کی ادائیگی کیسی ہے؟ کیسا کلام پڑا اگر یہ نیتیں ہیں تو یہ ریا کاری کی مثالوں میں امیر دامت سنت دعمت برا نے اس کو شامل کیا میں تو حقیر ہوں میں تو فقیر ہوں اسلامی بھائی اسلامی بھائی نہ جانے کیا کلمات کہتی ہیں کیا الفاظ کہتی ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں مجھے تو کچھ نہیں آتا مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا مجھے لکھنا بھی نہ آتا میں تو پڑھنا بھی نہیں آتا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنی آئسی پسند ہے تو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے اللہ کی پناہ پرتپاک طریقے سے ملنا چاہیے اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی مبلی کو بھی مبلکہ کو بھی تو جب ملے اب نیت یہ ہے کہ یہ کہلاؤں کہ باخلاق ہوں میں ملنسار ہوں مجھے یہ کہا جائے تو یہ تو ریاکاری ہے اب دعا ہو رہی ہے اسلامی بہنیں رو رہی ہیں دعا میں اب اس طالبہ پر یا معلما پر یا نازم باجی پر یا خادمہ اسلامی بہن ہے یا کوئی بھی اسلامی بہن ہے اس پر بھی رکتاری ہو گئی اب جلدی جلدی آنسو پہنچ رہی ہے کہ تاکہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ ریاکاری کاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پہنچ رہی ہے تو شیطان نے پھر کان پکڑ کے ریاکاری کاری میں مبتلا کر دیا لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے اس کے لیے جملے کہنا مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے باجی میں تو بہت ڈرتی ہوں گناہوں سے ہاں کسی دوسری اسلامی بہن پر تاثر قائم کیا جا رہا ہے مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے اندھیری قبر میں میرا کیا بنے گا آہ کیا میں حساب کیسے دوں گی یہ جملے بہت اچھے ہیں لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر امیر اللہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا ہاتھ میں تصویر اور ہوٹ ہل رہے ہیں. آواز بھی ذرا بلند کی جائے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اسلامی بہن جو ہے یہ تو بر وقت ذکر اذکار کرتی رہتی ہے دروشی پڑتی رہتی ہے بس اس کے تو کیا کہنے استقفر اللہ تاکہ نیک سمجھی جاؤں اس نیت کے ساتھ جب یہ کیا جا رہا ہے تو یہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ذرا آداب کا خیال رکھنا سنتوں کا خیال رکھنا تاکہ لوگ یہ قرار دیں کہ میں سنت پر عمل کرنے والی ہوں اکیلے میں کوئی خیال نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے تو یہ بھی ایک ریاکاری کاری کی مثال ہے لوگوں کی موجودگی میں کم کھانا کھایا جا رہا ہے گھر آ کر رہا پھر وہ کھانا نکال لیا تو امی نے کہا کہ بیٹی آپ تو اجتماع میں گئی تھی آپ نے بتایا کہ تو وہاں تو لنگر کی ترکیب بھی تھی تو پھر آپ پھر کھانا کھا رہی ہیں لوگوں کے سامنے میں نے نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا اگر یہ نیت ہے کہ لوگ یہ سمجھیں اسلامی بہنیں یہ سمجھیں یہ کم کھانے والی ہے قلیل غزہ ہے تو یہ بھی دیا کاری کی مثال ہے اپنا نیک عمل کسی کو بتایا اور یہ کہا کہ آپ کسی اور مت کو بتانا کسی اور کو نہ بتانا آپ میں تحجد پڑھتی ہوں کسی اور کو نہیں بتانا میں تراسی مدین آماد کی عاملہ ہوں کسی اور کو مت بتانا میں تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتی ہوں تو اب مقصد کیا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو بہت مخلص ہے یہ تو اپنا نیک عمل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے تلاوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اگر یہ مقصود ہے کہ واوا کی جائے نیکی کا چرچا ہو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے لوگوں کے سامنے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی جا رہی ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ سمجھیں اسلامی بہنیں یہ مثال لیں کہ اسلامی بہنوں پر تاثر قائم ہو جائے کہ یہ تو بڑی خوفک خدا والی ہے یہ تو بہت عاشقہ ہے یہ تو بہت اللہ کے ذکر سے لگاؤ رکھنے والی ہے تو یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نیت یہ ہے کہ میں نیکیوں کی حریص سمجھی جاؤں یہ بھی ریاکاری کاری کی مثال ہے ہاں اگر واقعی کوئی مخلص ہے اور نیکیوں کا حریث ہے سبحان اللہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیکیوں کا حریث ہونا جنتی ہونے کی علامت اگر واقعی کوئی نیکیوں کا حریص ہے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں اپنے دینی کارنامے بڑھ چڑھ کر بتانا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت دین سے بہت محبت کرتی ہے دین کی خادمہ میں یہ تو اپنے فضائ فضائل کے قائل ہو جائیں سب طالبہ کے لحاظ طالبات کے لحاظ سے مثال ارض کروں کہ میں تو اتنے عرصے سے جامعہ میں بڑی جامعات المدینہ میں بہت پابندی سے آتی ہوں ٹائم کی پابندی کرتی ہوں سبق بھی یاد کر لیتی ہوں اور جو باجی ہیں ان کا کہنا بھی مانتی ہوں ادر نیت یہ ہے کہ میری تعریف کی جائے میری نیکی پر اطلاع ہو جائے میں نے اتنا مدنی کام کیا اتنی اسلامی بہنوں کو میں نے تو انفرادی کوشش کر کے اجتماع میں شرکت کروا دی اتنی اسلامی بہنوں کو تو میں نے مدنی برکے پہنوا دی ہے تو یاد رکھیے امیر سنت نے یہ تربیت کی ہے مدنی برقع کی ترغیب ضرور دی جائے لیکن زبردستی نہ کی جائے بے پردہ بھی کوئی آئے تو اس کو پہلے ہی برقع کے پہننے کے لیے اصرار نہ کیا جائے اس سے پہلے نماز کی دعوت دی جائے اور بہت سی نیکیاں نیک کام ہیں اس کی طرف لایا جائے جب مدنی ماحول میں رچ بس جائیں گی تو انشاءاللہ یہ مدنی مرغہ بھی ہوڑیں گے اپنے حج عمری کی تعداد ابھی پچھلی بار تو میں حج پر گئی تھی اتنی تو میں نے عمرے کر لی ہیں روزانہ دو پارے تلاوت کرتی ہوں میں رجب و شعبان میں تو روزے رکھتی ہوں اس کے علاوہ بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہوں پیر اور جمعرات کا روزہ مدنی انعامات میں امیر علیہ سنت نے شامل کیا ہے سنت ہے پیر کا روزہ اللہ میں توفیق دے جمعرات کا روزہ رکھنا اللہ میں توفیق دے بہت عبادت بہت پیاری عبادت بہت اچھا کام ہے مگر دوسرے پر اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانے کی نیت سے اگر بتایا جا رہا ہے میں اتنا اتنا درود پڑتی ہوں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ واہ واہ لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو جائے تو یہ رہا کی مثال ہے فلا فلا دینی کتاب میں نے تو ساری فیضان سنت بھی پڑھ لی ہے میں تو ارات الجنان بھی پڑھتی ہوں میں نے تو باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب بھی پڑھ لی نیکی کی دعوت کتاب بھی پڑھ لی پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب بھی میں نے پڑھ لی بھی بہت اچھا کیا آپ نے اللہ برکت دے آپ کو اللہ یاد رکھنے کی عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے اگر یہ نیت ہے کہ کثرت مطالعہ کا اظہار یوں کیا جا رہا ہے کہ علم دین کی شیدائی سمجھی جاؤں لوگوں کے لیے روڈ مرڈر ہو جاؤں دیگر اسلامی بہنوں کے سامنے میری مثالیں معلمہ باجی دیں تو یہ تو ریاکاری کاری کی مثال ہے حج کا اظہار کہ لوگ کہیں تو حجن ہیں اور مجھ سے دعا کرائیں گی سب مجھے توحفہ دیا جائے گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ اکبر اس اور بہت ساری مثالیں امیر نے سنت نے اسی مثالیں لکھی ہیں میں کچھ اس میں سے عرض کر رہا ہوں سادات کرام کا بہت سید اسلامی بہنیں جو ہیں سیدانیہ جو ہیں ان کا بہت ادب احترام کس لیے دست بصیب دعا کیجئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات قائم ہو لوگوں کے دلوں میں عزت قائم ہو کہ یہ تو اہل بیتے اطار سے بہت محبت کرتی اگر یہ نیت ہے تھوڑے ریاکاری کاری گوسے پاک کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے رحمۃ اللہ تعالی علی. گیارہویں شریف کی نیاز کی بار بار بات ہو رہی ہے منقبت پر خوب جھوما جا رہا ہے نیت کیا ہے کہ منقبت پر جھومنے پر پتا چلے کہ میں غوثے باغ کی بڑی دیوانی ہوں تو ریاکاری کاری کی مثال ہے دوسروں کی موجودگی میں چپ اشاروں سے لکھ کر گفتگوس لوگ سنجیدہ سمجھیں خاموش, خاموش طبیعت سمجھیں زبان کا کفلے مدینہ لگانے والی تصور کریں اور گھر کے اندر تو کہے بھی لگ رہے ہیں اور غیر سنجیدگی ہے تو لوگوں پر اگر دھاگ بٹھانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ریا کی مثال ہے مگر یاد رکھیے ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن یہ افعال کر رہی ہے اس کی نیت اس کے ساتھ ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے آپ کے پاس کون سا الاگ ہے کہ آپ اس کو ریا قرار دیں گی اپنے بارے میں غور کریں اپنے بارے میں غور کریں یاد رکھیں کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا اس کی تو اجازت نہیں یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ تو حرام کام ہے اب کوئی ناد خانی میں جھوم رہی اسلامی بہنیاں رو رہی تو یہ ریاکار ہے دکھانے کے لیے ایسا کر رہی غلط وہ ریاکار ہے یا نہیں ہے آپ نے تو بدگمانی کر کے جہنم کی حقداری کر لی استخفی اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گنا معاف فرمائے کوئی سادات کرام کی باقی دیوانی ہے اس کی نیت جو بھی اس کے ساتھ ہے ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ریاکار ہے اگر کوئی چپ رہتی ہے ہم اسے ریاکار قرار دیں غلط تو جو مثالیں جو بھی بیان کی گئیں نیکی کی دعوت کتاب سے اسی مثالیں اس میں سے کچھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی یہ سب اپنے لیے اپنے بارے میں سوچیں کسی کے بارے میں نہیں سوچنا تو کسی کے بارے میں نئی اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں ہم ریاکار تو نہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے اور بہت سارے کام ہیں آ, ریاکاری کتاب جو ہے یہ پڑھیں اس سے انشاءاللہ ریاکاری کا علم حاصل ہوگا یعنی کی دعوت میں اسی مثالیں ہیں ریاکاری کی تباہ کاری بھی ہے میں نیت کی تھی کہ آج ریاکاری کی تباہ کاریاں بیان کروں گا مگر وہ ریاکاری کے مثالوں میں ہی وقت لگا انشاءاللہ اللہ یہ بھی فائدہ مند ہوگا جو ریاکار ہے وہ بہت ہی بد نصیب ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے فرمایا ریا اللہ اکبر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا جس نے ریاکاری کاری کرتے ہوئے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا اللہ کی پناہ تو روزے میں بھی ریاکاری کاری ہو سکتی اب روزے کے حالت میں دوسروں کے سامنے خوب کلیاں کر رہا ہے سر پر پانی ڈال رہا ہے اور کہتا ہے پھر رہا ہے کہ ہائے روزہ بہت لگا ہے بڑی پیاس ہے تو یہ بھی روزے کی ریا ہے اللہ کی پناہ اور ریا کار کی بربادی دیکھیے کہ ریا نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں عمل ضائع ہو جاتا ہے سنیے پارا تین سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چونسٹھ میں ہمارا رب اجزا وجل کیا ارشاد فرماتا ہے یا کم بل منی کلریوں سے مل ترجمہ کمزول ایمان اے ایمان والو اپنے صدقے اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اللہ کی پناہ تو ریاکاری کاری سے عمل ضائع ہونے کا خوف ہے اور جو ریاکار کار ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں شیطان کے پسندیدہ ہیں جو ریاکار کار ہیں ریاکاری سے عمل کرتے ہیں ریاکاری کاری سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی پناہ ان کے لیے جہنم کی وادی ہے قرآن پاک میں رشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے ریا کاروں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو عمل کرتے ہیں اپنی واہ واہ کے لیے اپنی آنر بنانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے شہرت طلبی کے لیے رب کے لیے نہیں شور طلبی کے لیے نیکی کا سکا بٹھانے کے لیے مال و دولت بٹورنے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے امال برباد ہو جائیں گے اللہ کی پناہ چنانچہ پارہ بارہ سورہ حود میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر پندرہ اور سولہ من کان یرید الحیات الدنيا وزینتہ نبفی علیہم اعمالہم فیہا وہم وہم فیہا لا یبخصون لم س وَبَاطِلٌ پ كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمائی کنزولی ایمان جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پھل ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے یہ آیت ریا کاروں کے حق میں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاوے سے بچائے اپنی رحمت سے ہمیں مخلص بنائے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو یا اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ وسلم